موجزۂ شک القمر شک المر قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہجرت مدینہ سے تقریباً پانچ سال پہلے ایک مرتبہ مشرقین مکہ حضور کے پاس جمع ہو کر آئے جن میں ورید ابن مغیرہ ابو جہل آصبن وائل آصبن آس ہشام اسود ابن ابد یغوس اسود ابن المطلب زماں بن اسود نظر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی تھے آپ سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلاؤ رات کا وقت تھا اور چودھویں رات کا چاند طلوع کیے ہوئے تھا آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ معجزہ دکھلا دوں تو ایمان بھی لے آؤ گے لوگوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جلشانحوں سے دعا کی اور انگوشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اسی وقت چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل قان پر تھا دیر تک لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے حیرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے پونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے تو صاف دو ٹکڑے نظر آتے تھے اور حضور اس وقت یہ فرما رہے تھے اشہدو اشہدو اے لوگو گواہ رہو اے لوگو گواہ رہو اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا مشرقین مکہ نے کہا کہ محمد تو نے جادو کر دیا ہے کہ تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے دریاب کرو کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ محمد تمام لوگوں پر جادو کر دیں اگر وہ بھی اسی طرح اپنا مشاہدہ بیان کریں تو سچ ہے اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد نے تم پر سحر کیا ہے چنانچہ مسافروں سے دریافت کیا گیا ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر دیکھا ہے مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہ لائے اور یہ کہا کہ یہ سحر مستمر ہے یعنی عن قریب اس کا اثر زائل ہو جائے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اقتربت قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا اور یہ کافر لوگ جو موجزہ بھی دیکھتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں اور اسے جادو بتلاتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اجسام صفلیہ میں کونوں فساد عقل محال اور ناممکن نہیں اسی طرح اللہ کی قدرت اور مشیت سے اجسام الویہ میں بھی قون و فساد محال نہیں خداوند وند زلجلال کی قدرت کے اعتبار سے آسمان اور زمین شمس اور قمر شجر اور حجر سب برابر ہیں جس خدا نے شمس و قمر کو بنایا ہے وہ خدا ان کو توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے